قرآن قرآن قرآن اسم دا قرآن دا بانی آن محمد مناسب نہیں برابر خبر تھا جیش کبیر جیش سریر جیشمال جیش کبیر جیسا کرا نو کہ کہ لگا جن چنوں طورن منوش دیوجن کچ سمپن تو قابو نہ شبیتی ہو کی کافر خلاص کی رور پر انداز تھا سو نفع دے وہ زبان رو بہود باندا پر نہیں اس کتاب دا امر ہے کہ ہر ایک مت مسل کرے تعلیم دا دا جنس جنس دی کتاب پر دبے گئی ظاہر طرح دا حدا دارح ترن سین شروع دیوجن چت مپن تاغیر عظیم میں سب دہرن کر دی خدا کی تعلیم سینشن کی کم داغیر بکبیرات فراغتنا من محمد بن عبد الله محمد بن نادر هذا محمد الغني محمد الغني فرجوا الى قسم برغانا برغانا بيديه وقال دارفدين سببين مزام كيلغريا برغانا يديه وقال الله اكبر خراب تيمر ولكن يبان ذوكي دارفان جل تابع تم سير في بدايه سوات في بدايه مقام فيه الله اكبرن بدايه مقام كده والله اكبر سلاسه دورو سير في بدايه مقام فيه مقامات دي كده نشدوا نيجي انا لازم عباده كم بازار كمان جاي واثنا عمرن بتقابل ما هو بناء مدينه ورسوله ينهاكم مني لو كانوا هنري او ذكر الماضي تابع علينا انت جاهي يا با نريت الله دائما هي يذكرات كده مشتدي ماما جرام انا بفتادي في من عند الحب تقبیر جہاز کی مرغا غرفی کا نقصان تھا دشمن تز معلوم نہیں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 صاحبوں دا دا اور, اور, اور, اور, اور صاحبان او مرکز ہوتا اللہ اکبر اللہ کی تصبیر اور تقبیر ذکا جی. جی. و قوت کی تغییر ذ حالت رازی یہ ذ حالت رازی نشاہدہ تر جلد تغییر ذ حالات کو مخلوق راضی جی. ان سبحان اللہ اللہ پاک نے تری اور ذ احوانا او بہین ذ اولو کی اولو راضی جی. تکبر راضی جی. نتیجہ اللہ رب یستفاوث دیو اللہ را ثابت تا وجہ متادہ اور اندازہ تمام میں وجودا کا <تصفح> دین ہے یہاں میں دل ان جادرنا بلاكنا جات يا ساعينا كبرنا ساعدنا ساعدنا ساعدنا كبرنا وجادرنا تطلعنا بارك تجرينا ولا جلفا وزي داك ذكر اخي يقول له زمان وجادرنا محمد بن وجادرنا وجادرنا يا دينك يا رضنا لله رضنا عنك يا نے لگلا جلن لدی واللہ لا گرفتار <ttaking> <thalf> معلو کی عدم لو <تصفح> <تصفح> او جو جوابا کیمن میں و ہر مغل عن ابا بكر اولو وليا کہنا محمد بن ان امرها النبي ما را مزر راج کی داجلت زمبار کرے دے و جائزار منظور تھا تلوار کو تلوار متعلق اور جملہ مریضا تھا رہا رسالہ متفلذے عالم مسیر النبیع عالم مسیر کووسے ہو صاعدا رہنا تو بارہ کی بحاجت ریدا کے ادھر کی جملہ مترزہ تھا کہا رہ یاحیا محمد مصلی شیخ ابن بخاری ولی کہا نے ہے انا اسمعو یقول فذ قطعا لھذا الدرس رندا رندا وہ قوز کر گئی یحیا یقول خلاف دعوانا قلقائی یا مسندان یا معلکان قان اقولو دا نفذ بیواز شعروہ ویلچو انا اسمعو تو قوسو سامانا اوشا ما اوریتو وزاقتا انی دا نفذ زمانا اوالکی ساکت شروع سبی تذکور راگر ایرد شا فیادتو زمان جمعہ مطردادا مصرہ شعروہ ویلچو انا اسمعو دا نفذ زمانا ساکت شفاول کی رسطہ بی تذکور راگر ایرد شا را فیادتو اب آدوان کہ انا حاضر وہ سامان تو آزاد سے مریمان دعنی مخومت مکرآن ازوری رضواری سیارسلان عبیت صلی اللہ علیہ وسلم آف اللہ علیہ وسلم کبھل کبھل پندوری کنے والے جی کارا ہے دو دا ازوری تخلا کے چڑیا دا شرام دبا دعوت کی خدمت روپئے مقدم دے پہ جہاز آئے اور یا قاتل انا قاتل انا قاتل حبيبنا دلالی کے اندر کبھی کبھی دل راون کے دادا پیشایا وطن اعلی يتخرم دا اتهمه لا اتهمه دا چدا با سرابت سنی ہے کہ شعر سبب دو فال تمام ہے ذم الذر کا شاعر ابھی نوری نواتی نہ میں شارحمد کی مالی گڑی راہول کی مقامات میں قاصد یہ خبر روا ولگتا اللہ غررنا في ركبه بعير بركبه بعير قراته من وتر الوتر او قراته من اجلال لفظ متقره یہ بات نشیب قال دو کہ سجلت جي يا لفظ قلادا مغارض بریک رہی اہل دراء اسرے امام بخاری اشارہ کو اور اگر سے عالم مراد ہے لازم الا حدیث او ترجمہ کی اشاروں پر بخاری یا علت نہ ہے داو سبب داحتناب کرے جی کہیں تے او قالتے برابر تے دراصل او داحتناب کرے گا قاضی او قالا کہ شیخرید او خان تم ان کے لیے ایسا سبب داحتناب کریں سبب zarar اللہ نے شب قدش پر دی صورت پر اول صورت کہ نہ تحریبی دا یا علت نے امام علی ذکر کے اداو جب مقصد دار کہ حدیث در تیم کیا ہم فلا ہم مفیکی کم امر جہ متعرض میں برابر ہے نا ہم مفیکی لکھن سے مرقتل حد اهم بنسبت حدیث صلی اللہ علیہ رahmatullahi के तक مقام گیری ہی اگر تد مقام رہے جب تو مقام نہ صدا حدر اب العدر مقصد الصل کو کازر کو جہاد کر کرشی اور چعود دفع کیو پیدا شیل کر جو نا کہ پیداشی نوکری جہاز بھائی جگہ جہاز کی پلانے بلانے جاسوس کی حسن سے جاسوسی اور جاسوسی نے بسم الله تعالی پڑھنا اللہ کی اعوذ باللہ اعوذ باللہ اور یاد کرنے راضی سرور سے بدر کے پہلے سوچتے کہ تیرเช شوقف سوا دولس کی اتھانہ تو کیا خلاصہ نے دنیا میں دنیا مارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت کا ذکر جادو سے مسلم کی جادو سے عربی بال اتفاق قتل قوریشی شاما قتل کی جادو سے زمین کے خلاف چاہتا سبھی روپا ان اتخذوا ان اتخذوا ان اتخذوا ان اتخذوا عندهم يدا ذاول ليس من داخل سرت احسان تعالى تعير في اسكيك ذكرك كيغ با انت احسانو سرقل يحمون بها قراوات كدهي فجزيما حفظات فالوران سلام عليكم ولاي كده ولاي باث كده قالوا لك فقال رسولهم قد لقد قال ما يا رسول جامع لا یعنی اور جامع اور کن اور قرار اسلام انداز بہترین قانون دے اور اتا تناطل میں مقام نہیں اتا مصدر سے بھی کمبر ہو نو بننے والے جہان کے ساتھ ہی بطور بدل شف نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی نے اندر فارق کمز فوجدہ کمز عبداللہ بن ابی ذر رضی اللہ عنہ کی جو کہ جاری صاحب راؤت برابر شو یق کروا نے کہ برابر کو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے واپس دل آور کو بڑے ظاہر کا نذان نے حضرت وجہ نے چاہی عبداللہ کو ظفرہ اسلام سوچی تھا خوشی میں دان دیتا اور شی تو میں لاونت دعوت پر حاصل ہے سب ماگم السلام عبد الرحمن رب العالمین والله دعوت مکے برگزار جنکتا بزن دنونی سردار اوغ سبب اسلام نو گردی اور اسلام سبب جن کا شریعے جنتیں